اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے میرے الفاظ کو سنے یعنی میری احادیث کو سنے پھر انہیں محفوظ کرے اور پھر ایسے ہی جا کر لوگوں کو پہنچائے جیسے کہ اس نے سنا تو وہی ہے یہ یا تنظر تنظر، یا تنظر تر و تازہ ہونا منقرا جو اس کو پڑھے وہ حافظ و حفظ کرے اور یہ جو بھی روشن ہونا ٹھیک ہے جیسے قرآن مجید میں اچھا اس میں آگے ذاتا بہجا کا لفظ آتا ہے روشن اچھا ذات بہجا کے تو یہاں پر کیا ہوتا بہجو بھی اور روشن ہو اس کے ذریعے سے من در رس یہ لفظ کیا ہے در رسو در رسو در رسو تعلیم دینا پڑھانا کسی کو سمعہو سننا رت تب بابین رت ترتیب دینا حتہ یوم و نف احما یاوم نف اوا حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتے ہیں جو نصب دے گا یاما کو یاما عام ہونا نف احما نفع ٹھیک ہے فائدہ دارائن سمرات دنیا اور آخرت ہے اللہ سوال کرنا آئیں ضال خالص خالص خالص وجہ کریم اپنی ذات کے لیے اپنی رضا کے لیے وجہ کا ترجمہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوگی تو ہم اس کی رضا کا ترجمہ کریں گے سب بن لیے دار النعیم دار نعیم سے مراد جنت ہے جو کیا ہے نعمتوں کا گھر دار گھر کو بولتے ٹھیک ہے تو دار نعیم نعمتوں کا گھر یعنی مراد کیا ہے جنت واسع, واسع تو زیادہ, زیادہ مفرت والا ہے فضل بڑے فضل والا ہے اب دیکھیے ترجمہ یہ تھا یعنی لفظ لفظی ترجمہ اماد ائی بادل حملے ومد اور سلاد کے بعد کتاب وجیز یہ ایک مختصر کتاب ہے منتخب من کلام الشفیع جو چنی گئی ہے جو جو منتخب کی گئی ہے سفارش سفارش کرنے والے کے کلام سے العزیز جو کہ معزز بھی ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے منتخب کی گئی ہے یہ کتاب ایک کہتے ہیں میں نے اس کو چنا ہے اس کے اقتباس کیا ہے نین ال کتاب علام ایک ایسی کتاب سے علامہ جو چمکدار ہے جو روشن ہے المعروف جو کہ مشہور ہے بمشکات مشکل مشکات مصابیح کے نام سے ٹھیک ہے مشکات المصابیح کتاب کا نام ہے سمیتو یعنی اس کا نام رکھا کہ جس کو میں نے منتخب کیا ہے یا اقتباس کیا ہے اس کا زادت طالبین من کلام رسول رب العالمین یہ کتاب کا نام ہے جو آپ اب بھی پڑھ رہے ہیں اب لسی ترجمہ کیا ہے زادت طالبین من کلام رسول اللہ رب العالمین طالبوں کا علموں کا توشہ جو, جو کہ تمام جہانوں کے پالنے والے کے پیغمبر کے کلام میں سے ہے الفاظہ قصیرتن جس کے الفاظ بہت مختصر ہیں معنیت اور اس کے معنی بہت زیادہ ہیں یا تنزر تنظر یا تنظر و باب تفاعل اس کا معنی کیا ہے کہ تر و تازہ رہے من وہ شخص فرا جو اس کو پڑھے وہ اور اس کو یاد کرے تو یہ وہی اصل میں کیا ہے اس حدیث کا ٹکڑا ہے اس کے مستعار لیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمیا فوا فا کما سمیا اللہ تبارک کو تر طرو تازہ رکھیں اس شخص کو جو میری حدیث کو پڑھے محفوظ کرے اور پھر دوسروں تک پہنچائے تو وہی ہے کہ من قرآہ اہو حافظ جو ان کو پڑھے گا اور حفظ اور ان کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ تر و تازہ رکھے اور یا بھی اور روشن ہو گئے اس کے ذریعے سے من وہ شخص در رس جو اس کی تعلیم دے گا کسی دوسرے کو وہ اور اس کو پھر اس کو سنے گا بھی ورد تبت ہوں کہتے میں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے دو بابوں پر حتما یوما اللہ کرے کہ ان دونوں بابوں کا نفع عام ہو جائے پھر دنیا اور آخرت میں و اللہ جا رہ اور میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں مصنف فرماتے ہیں آئّاء کس کتاب کو بنا لے خال وجہ کریم اپنی رضا کے لیے ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے لیے خالص بنا دیں بن اور اس کتاب کو سبب بنا دیں دارن جنت میں داخلے کا دارن جنتو المخرا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑی مفرت والے ہیں بڑی مفرت والے ہیں و اور اللہ تبارک و تعالیٰ فضل عظیم بڑے فضل والے ہیں ٹھیک ہے جی سمجھ میں آ رہا ترجمہ کیا نہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی مجھ سے آپ تمام کو بھی اس کا کیا ہے مسداخ بنائے جو اس کے اندر احادیث کے اندر جو فضیرت ذکر کی ہے اس کو پڑھنے ان احادیث کو پڑھنے والے کے لیے اور پڑھانے والوں کے لیے خیر آپ لوگوں کو ترجمہ سمجھنے آیا کیوں جی رول نمبر پانچ ایک سترہ چودہ دس بتائیے بتائیے کسی لفظ کا ترجمہ جو سمجھنا آیا ہو جی کیوں رول نمبر سترہ ایسا لفظ جس کا ترجمہ آپ لوگوں کو سمجھنا آیا ہو سب کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا میں پھر سے کروا دیتا ہوں کل کے سبق کا ترجمہ بھی اللہ کے بندے کا آپ بک کا انتظام کریں گے تو کم اس کم پی ڈی ایف کا استعمال کریں ٹھیک ہے تو دیکھ لیں کہ شروع سے الحمد للہ شرفنا تمام تر تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں عظمت الامم تمام امتوں پر بیرثال من اختصو ممبین بین الانام اس ذات کے بھیجنے کے ساتھ کے جس کو خاص کیا گیا ہے مخلوق میں سبھی میں الکلم میں کلیم کے ساتھ جواہر حکم اور حکمت کے موتیوں کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہوں ان پر آپ کی اولاد پر صحبی اور آپ کے صحابہ پر وبارک و سلمہ اور اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں ہوں اور سلامتی ہوں تقلس جب تک زبان ان کی مدح میں بولتی رہے و نسخ قلم اور قلم لکھتے رہے بعد حمد و صلات کے بعد فہذا کتاب الوزیز یہ ایک مختصر کتاب ہے عزیز مختصر منتخب من کلام الشفیع العزیز جو کہ باعزت سفارش کرنے والے کے کلام سے چنی گئی ہے اقتبستہو میں نے اس کتاب کے اقتباس کیا ہے من کتاب اللہ میں ایک سمگدار السبیح اور روشن کتاب سے المعروف جو کہ مشہور ہے بمشکات المصابیخ کا نام سے وسمیتو میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے زادت طالبین انقلام رسول رب العالمین یہ کتاب کا نام الفاظہو قصیرتن اس کتاب کے الفاظ مختصر ہیں اور, ہی اور اس معنی ہی کے معانی بہت زیادہ ہیں بھی من اللہ تعالی ترو تازہ ہوگا اس کے ذریعے سے وہ شخص جو اس کو پڑھے گا اور اس کو یاد کرے گا جو بھی اور بھی روشن ہوگا اس کے ذریعے سے مندر رسحو جو اس کو پڑھائے گا وہ سمیا اور اس کو سنے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا مساف بنائے ورت تب تو بابئی میں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے دو بابوں پر حتم نفما اللہ کرے کہ ان دونوں کا نفع عام ہو ان دنیا اور آخرت میں, اور میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوشن اپنے رضا کے لیے بنا دیں اور, ان اور جنت میں داخلے کا سبب بنا دے فینس اللہ تبارک و تعالیٰ کی, کی مفرت بہت بڑی ہے اور اللہ تعالی فضل العظیم بہت بڑے فضل والے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ <تصع> سب کو صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی فرمائے اور مجھ سے میں بارک و تعالی آپ تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ